السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وفي العالمين الصلاة والسلام على سيد المستدين أما بعد القضاعد الفقهية المتعلقة بالبيوت وفقه قاعدة جنكا تعلق پیو سے ہے بے سے ہے اس موضوع سے یہ دورہ چل رہا ہے اور اس کے آخری نشست کا آغاز ہو رہا ہے اس دورہ میں اب تک آٹھ قائدے بیان کیے جا چکے ہیں اور نویں قائدے سے گفتگو چل رہی ہے نواں قاعدہ کیا ہے کون سے بھائی مجھے یاد کروائیں گے جی کتاب کی طرف دیکھے بغیر نواں قاعدہ کون یاد کروائیں گے عربی میں بتا دیں یا اردو میں بتا دیں نواں قاعدہ کون سا ہے کتاب کی طرف دیکھے بغیر بیر غرر کے بارے میں ہے بیر غرر اس قاعدے کا حصہ ہے لیکن قاعدہ کیا ہے کہ الاصل الفلو منیر نظاء غالبا اصول یہ ہے کہ وہ ساری بیو ممنوع ہیں جو عام طور پہ جگڑے کا باعث بنتی ہیں ایک ہے کہ کبھی اس کا کسی کا جھگڑا ہو گیا وہ الگ ان کی بات نہیں ہو رہی لیکن وہ ویو جن میں عام طور پہ جھگڑا ہی ہوتا ہے ایسی ساری بیو ممنوع ہیں اور اس کی ایک شکل جو ہے وہ بیل البر ہے اور بیل البر کی تاریخ بتائی گئی امام خطابی کے ذریعے امام فلقیم کے ذریعے امام اب تیمیہ کے ذریعے امام نبی کے ذریعے اور پھر اس کی چند صورتیں بھی بتائی گئیں بیر الحصا بیر الملامسا بیر الملابدا یہ ساری بیل البر کی صورتیں ہیں اور ابھی ایک اس کی نئی شکل ہے بیل البر کی ایک اور شکل ہے وہ ہے البئی آٹانی فی بے ایک بے میں دو بے لفظی منع کیا ایک بے میں دو بیر اور اس بارے میں سب سے پہلے حدیث کہ نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بھئی کہ نبی علی اللہ نے ایک بے میں دو بیع کرنے سے منع کیا ہے اور ایک اور ویت بھی آتی ہے ممبا بھائی آتے فی آتی نیلو او کسو ما کہ جو ایک بے میں دو بیع کرے گا تو اس کو کیا ملے گا اس کو کم جو مال ہے وہ ملے گا یا پھر اس کا معاملہ سود کا ہوگا اب علماء کلام نے البئی آتے کہ بھیا جو ہے ایک بے میں دو بے اس کی تفسیر بیان کی ہے اس کی مثالیں دی ہیں اس کی صورتیں بیان کی ہیں وہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی پہلی صورت کیا ہے پہلی شکل کیا ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز بیچتا ہے اور وہ چیز بیچتے ہوئے کہتا ہے کہ نقد اتنے میں اور ادھار اتنے میں تو وہ ایک چیز کی دو قیمتیں ذکر کر رہا ہے کتنی چیزیں ذکر کر رہا ہے دو قیمتیں ایک چیز کی اور ان دو قیمتوں پہ عقد طے ہو جاتا ہے عقد منعقد ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ دو قیمتیں ذکر ہوئی تھیں انہیں پیاقد ہو گیا آخر میں یہ طے نہیں ہوا کہ کون سی قیمت ادا کی جائے گی اگر ان دو قیمتوں میں سے ایک قیمت ہے ہو جاتی تو اس اسکال یہ اسکال دو قیمتوں والا باقی نہ رہتا اب دو قیمتیں بتائی گئیں اور انہی پہ طے ہو گئی ہے انہی پہ عقد ہو گیا ہے تو سرج میں سے اکثر نہیں بے آتے کی بیا کی یہ تفسیر بیان کی ہے کیا تفسیر کون سا بتائیں گے دو قیمتیں یعنی کہ ایک نقد والی قیمت اور ایک ادار والی قیمت اور اسی چیز پہ معاہدہ ہو گیا اور دو قیمتوں میں سے ایک کی تعدید نہیں کی گئی بلکہ دونوں کے اوپر ہو گیا تو شیر سب کہتے ہیں سلف میں سے اکثر نے بے آتین فی ویا کی یہی تفسیر بیان کی ہے چنانچ سلم کیا کہتے ہیں کہ اینی کسی چیز کے بارے میں سودے کے بارے میں ایک کہنے والا کہتا ہے کہ ہیا ہاتھ لسن بھی میاں وہ مقز کہ نقل خریدیں گے تو سو میں ادھار خریدیں گے تو ڈیڑھ سو میں تو وہ کہتا ہے اس طرح ہی تو ٹھیک ہے جی میں نے یہ چیز خرید لی ہے اور ان دو قیمتوں پہ عقد منعقد ہو جاتا ہے تو حادی یہ غرل شخص کہتے ہیں اس میں غرر ہے کہ اب وہ چیز سو میں ہے یا ڈیڑھ سو میں ہے کچھ پتا نہیں ہے اور یہ تفصیل سڑب میں سے اکثر کی ہے اور اہل علم میں سے جمہور کی تفصیل بھی یہی ہے بلکہ کچھ علماء اکرام نے کہا ہے کہ بے آتے کی بے آتی یہ تفصیل کرنا اس پہ علماء اکرام کا اجماع ہے اب یہ اجماع ثابت ہوا نہیں ہوا یہ الگ موضوع ہے لیکن کچھ علمائے کلام نے کہا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے اسی لیے امام ترپتی کہتے ہیں کہ بسرا باغ و اہل علم آلو بے یاتینی تھی بہ آئی عبول ابھی نقدین آشرا وبی نسی کہ بے آتے تھی بے کیا ہے امام ترپتی کہتے ہیں کئی کہ اہل علم نے اس کی یوں کی ہے کہ میں تمہیں اپنا کپڑا بیچتا ہوں نقد دس میں اور ادھار بیچ میں ولا یو فارتہ بر یو فارتہ اب دونوں جدا ہوئے اور جدا ہوتے وقت ایک قیمت کے اوپر جدا نہیں ہوئے بلکہ دو قیمتوں پہ جدا ہوئے ہیں اور مزید امام ترتی کہتے ہیں فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَىٰ والا اہدیمہ فلا اگر دو قیمتیں پہلے ذکر کی گئی تھی ادھار کی اور قیمت تھی نقد کی اور تھی اگر ان میں سے ایک پہ اتفاق ہو جاتا تو امام فردی کہتے ہیں کہ پھر کوئی حق نہیں تھا لیکن دو قیمتیں ذکر کی گئی اور دو قیمتوں پہ ہی وہ جدا ہوئے یہی ان کا معاہدہ ہوا ہے تو یہ بھئی آتے کہ بھائی آ ہے اور یہ ممنوع ہے اب شیخ صاحب ایک مثال اپنی طرف سے دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ گاڑی اگر نٹک خریدیں گے تو پچاس ہزار میں اور ادھار خریدیں گے تو ستر ہزار میں اور ادھار تین سال کی آپ کو مہلک ملے گی تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں اس کو خریدا ہے ادھار پہ اب ادھار میں کتنے کی ملے گی ستر ہزار میں کم ملاقت والا گئی واحد تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ایک بے کے اوپر اتفاق ہوا ہے ہادبین جمہور جمہور علمائے کے نام کے یہاں اس میں کوئی حر نہیں ہے بلکہ کچھ علماء کے نام نے اس کہا ہے کہ اس پہ اجماع ہے اب یہ بات بیان کرنے کے بعد شیخ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ علماء کے نام نے گئی آتے گئی آ کی ایک اور شکل بیان کی ہے اور یہ وہ شکل ہے جو موجودہ زمانے میں قسطوں والی بیع کی شکل بنتی ہے وہ کیا ہے کہ بائی مشتری سے کہتا ہے بائی کون ہوتا ہے خریدنے والا خشتر وہ مشتری خریدنے والے سے کہتا ہے ابھی وہ کہا حال یہ سرا بی نا کن میں آپ کو یہ چیز بیچتا ہوں سو میں اور نقد اور ڈیڑھ سو روپئے میں ادھار تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہیا تین بہیا ہے اگرچہ ایک پہ اتفاق ہوتے ہیں پہلی صورت کیا تھی کہ ایک پہ اتفاق نہیں ہوا بلکہ معاہدہ اس بات پہ ہوا ہے کہ نقد اگر لے گا تو سو میں ادار لے گا تو ڈیڑھ سو میں اور اسی پہ معاہدہ ہو گیا شیر صاحب کہتے ہیں کہ کچھ علمائے کرام کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ تحدید بھی کر رہی اور ڈیڑھ سو پہ معاہدہ ہو جاتا ہے تب بھی یہ البئی آتے کی بھئی ہے اور یہ غلط ہے اور یہی موقف کس کا ہے شیخ البانی رائے اللہ کا اور یہی موقف و ہند میں کئی ایک علماء اہل ردیف کا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ قول ہے جس کو اختیار کیا ہے شیخ البانی نے اور اس کی بہت زیادہ انہوں نے تعید کی ہے اور شیخ البانی نے اس معاملے میں کئی سلف کے آسار نظر کیے ہیں اور شیخ البانی کی یہ رائے ہے کہ یہ آسار اس موقف پہ اجلاس کرتے ہیں جو موقف شیخ البانی نے اختیار کیا ہے شیخ سلیمان روحیلی فرماتے ہیں وہاد الخل مرجو لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کا قول جو ہے مرجو ہے راجے نہیں ہے شیخ سلمان روحیلی ان علماء کے نام جیسے ہیں جو شیخ ادوانی کی بڑی عزت کرتے ہیں ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں اور احادیث پہ ان کا حکم نقل کرتے ہیں یعنی کہ یہ ان میں سے ہیں جو شیخ ادبانی سے محبت کرنے والے ہیں لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ ادبانی رحمہ اللہ کا موقف جو ہے وہ راجے نہیں ہے کہتے ہیں کیونکہ جو سلف کے کلام پہ غور کرے گا وہ یہ بات جان لے گا کہ بی بئی آتین تھی بئی مراد وہ ہے جو امام ترمدی نے ذکر کیا ہے اور امام تردی نے شیخ عبد الرحمان صاحب کیا ذکر کیا ہے ہاں جی نہیں بہ آتے تھیں بہی آخر کیا بنا وہ یہ بنا کہ دونوں قیمتیں ذکر کی گئیں نقد والی بھی اور ادھار والی بھی اور اسی پہ معاہدہ ہو گیا دو کے اوپر معاہدہ ہو گیا تو کہتے ہیں یہ بہی آتن فی بھیا ہے جو ممنوع ہے اور اس کور کے مطابق اگر ایک پہ اتفاق ہو جائے تو پھر بئی آتن فی بھیا نہیں ہے اور وہ جائز شیخ ابانی کہتے ہیں کہ یہ بھی بہ آتن فی بھیا ہے کہ آپ کہیں نقد اتنے میں ادھار اتنے میں چاہے بعد میں اتفاق ایک پہ ہو یعنی کہ ایک چیز نقد جو ہے وہ سو کی تھی وہ وہ ہو گئی کس سو وہ ہو ڈیڑھ سو کی یہ پچاس روپے کس چیز کے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گئی آتے ہیں تھی ہے اور شیخ الوانی رحیم اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے یہ ممنوع ہے یہاں پہ شیخ سلیمان روحی نے امام القیم رحیم اللہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں جو اس شکل کی تائید کرتے ہیں جس کو امام کردی نے ذکر کیا ہے اور شیخ امانی رحم علیہ جس کو ذکر کیا ہے اس کی تائید نہیں کرتے یہ الفاظ ابن وقم رکھو اللہ کے وہ کہتے ہیں وہ اب آل ملحم الحدیث ولا عمار ولاس نہ رہو گئی نہم نشاہ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بئی کی بئی آتے یہ مراد لیا ہے کہ بیچنے والا کہے کہ اگر آپ نقل خریدیں گے تو وہ سو کی ہے وہ یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے اس میں جو نقل بھی دیں گے وہ پچاس کی ہے اور ادھار بھی دیں گے تو سو کی ہے تو کس کے اوپر جنہوں نے کیا ہے تو ان کی ان کا موقف بعید ہے کیونکہ یہاں پہ نہ تو کوئی سود ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی جہالت ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی غرر ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی جوا ہے یہاں پہ کوئی ایسی خرابی نہیں ہے اس نے دو قیمتوں کا اختیار دیا ہے اور اس نے ایک قیمت اختیار کر لی ہے تو امام رقیم رحمہ اللہ بھی یعنی کہ اسی موقف کی تعید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو امام ترکی نے ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد شیخرمان کہتے ہیں کہ امام خطابی نے متقدمین کا اجماع عقل کیا اس بات پہ کہ جب دو قیمتوں میں سے ایک اختیار کر لی جائے تو یہ البئی یاتیم کی بیا میں داخل نہیں ہوگی البئی یاطین کی گئی میں تب داخل ہوگی جب دونوں قیمتوں پہ عقد واقع ہو تحدیل نہ ہو کہ کون سی قیمت اختیار کی گئی ہے اب شیخ المان و علی پہ امام قطابی کے الفاظ ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے اما اذا با اہو احد احد فی مری سلافتی کہ اگر وہ اس سے بیر کرے دو میں سے ایک پہ اور اسی مجلس میں جس میں قدر ہوا ہے پاؤ صحیح تو وہ صحیح ہے لاخل فبی یعنی لفت لا فبی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے امام خطابی یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو اگر ہم امام خطابی کے الفاظ کے یہ تبصرہ کریں کہ یہ اجماع کا دعویٰ ہے اجماع نہیں ہے تو کم از کم اس سے یہ پتا چلا کہ یہ رائے اختیار کرنے والے علماء کلام سریعت میں ہیں تو میں شیخ سلمان روحلی کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ موقف امام کے والا ہے اور اس کو انہوں نے سرد میں سے اکثر کی کتر منسوخ کیا ہے اب راجے کون سا ہے شیخ ادبانی کا یا وہ یہ ایک الگ معاملہ ہے اس مسئلے میں گفتگو کرنا کوئی آسان نہیں ہے تو یہ میں چھوڑ رہا ہوں برال ویسے یہ موقف دن انداز میں آپ کے سامنے شیو سلمان اور ہلی لے کر آئے اب البئی یاتین فی بھیا اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے ایسے ہی ہے البئی یاتم فی بھیا کی ایک صورت کیا ذکر کی گئی تھی پھر کہ دو قیمتیں ذکر کی گئی ایک نقد والی ایک ادھار والی اور دونوں مختلف ہیں اور معاہدہ ہوا اور معاہدے میں دونوں قیمتیں موجود ہیں ایک پہ اتفاق نہیں ہوا ایک نہیں کی تحویز نہیں ہوئی ایک شکل یہ تھی اب گئی آتے کی گئی آکی کئی اور ٹوٹتے بھی ہیں وہ کیا ہے سر نمبر دو کی شکل نمبر دو کہ بائیں مصری سے کہتا ہے کہ میرے پاس یہ دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک میں آپ کو بیچ رہا ہوں اتنے پیسوں میں پیسوں کی تحریر ہو گئی ہے اور جو چیزیں بیچنی ہیں وہ دو ہیں دو میں سے ایک ملے گی آپ کو اب وہ دو چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں جنس کے اعتبار سے یا اوصاف کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے کیا مثال ہے کہ ایک صوب ہے اور ایک امامہ ہے ایک صوب ہے اور یہ کیا ہے پگڑی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک آپ کو بیچوں گا دس ریال میں تو وہ کہتا ہے ٹھیک کہ ہے جی مجھے قبول ہے اب یہ تحدید نہیں ہوئی کہ کیا بیچ رہا ہے یہ بیگس کے اوپر ہوئی ہے سوپ کے اوپر ہوئی ہے یا امامہ کے اوپر تو یہ بھی بہ یا تین ہے یا اسے کہتا ہے کہ ایک گھر جو ہے میرا یہ یہاں پہ موجود ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور دوسرا ایک گھر ہے اس کے اوساف میں بتا دیتا ہوں آپ کو ان میں سے ایک آپ کو ملے گا اتنے ریال میں یعنی میرے پاس دو گھر ہیں ایک, ایک گھر آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک گھر کسی اور سٹی میں کسی اور شہر میں ہے اور اس کے اوساف میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں اتنے کمرے ہیں اتنا رقبہ ہے تو ان میں سے ایک آپ کو ایک لاکھ میں بیچ رہا ہوں وہ کہتا ہے جی کھیل مجھے قبول ہے اب یہاں پہ تحریر نہیں ہوئی کہ کون سا خریدا ہے یہ جو سامنے ہے یا وہ جو دوسرے شہر میں ہے تو یہ جو ہے کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ بھی البئی آتے کی شکل ہے اچھا یہ فلیٹ کے بارے میں کافی سوال آ رہا تھا آپ لوگوں کی طرف سے فلیٹ کے بارے میں کہ فلیٹ جو ہے تیار بعد میں ہوگا اور اس کے اوپر معاہدہ ہو جائے گا اور صاف بیان کر دیے جائیں گے ساتھ ساتھ قیمت ادا کی جائے گی اور اس بارے میں رمیش بھائی بتا رہے تھے کہ شیخ کون سے شیخ نے منع کیا شیخ, شیخ عبدالباری الباری اللہ نے اسے منع کیا کیوں کہ اس میں کیا ہے ہاں وہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز بیچی جا رہی ہے جو ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے جن کے معدوم کی بہ ہے تو یہ بہت نہیں ہے اور ڈاکٹر وسیلا باد صاحب نے کیا کہا تھا یہ مطلب نارمل ہے یہ عام چیز ہے چل رہی ہے تو یہ جیز ہے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی قیمت اسی مجرس میں ساری کی ساری ادا کر دی جائے گی جس مجلس میں معاہدہ ہو رہا ہے تو یہ بے اسلم کی شکل بن جائے گی تو اس لحاظ سے غیر ہو جائے گا لیکن آپ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ساری قیمت ادا کر دی تو ہمارے پیسے خطرے میں پڑ جائیں گے اور ساری قیمت دے کون سکتا ہے اتنی قیمت دینا آسان نہیں ہے تو مجھے پہلے تو یاد نہیں آیا نماز کے دوران شیطان آیا تھا تو اس نے یاد کروایا کہ یہ مسئلہ جو ہے پہلے میں نے اس کی کچھ سٹڈی کی تھی پہلے تو مجھے یاد آ گیا اب نواز کے دوران کہ یہ کون سا کون سی شکل اس کی بن سکتی ہے اس کو لومائی کے نام کہتے ہیں آپل اسکسنا آپ کسنا پہلے سین ہے پھر دو نقوں والی تا ہے پھر سوال ہے آپل اسکسنا کوئی چیز بنوانے کا جو معاہدہ ہے جیسے پرانے زمانے میں لوگ جوتا بھی بروایا کرتے تھے آرڈر پہ جوتا بنوانا جوتا بھی ہمارا پہلے آرڈر پہ بنا کرتا تھا نا پرانے زمانے میں دادا جی سے پوچھیے ابا جی سے نہیں دادا جی سے ہم کو پتا ہوگا بنتا تھا ابھی بھی بنتا ہے, بھی بنتا ہے، ابھی بھی بنتا ہے تو یہ اس میں داخل ہو جائے گا اور اس بارے میں کرام کے میں سے جو فکاہراں ہے ان کی کمیٹی ہے جدا بھی ان کا اجلاس ہوتا ہے وہ اس بارے میں فیصلہ دے چکے ہیں کہ اس انداز سے فلیٹ خریدنے جائیں گے لیکن اس میں تحدید حد سے زیادہ ہونی چاہیے اتنا رقبہ اتنے کمرے کوئی بھی وہ چیز جس میں کل کو جھگڑا ہو سکتا ہے کوئی جھگڑے کا امکان باقی نہ رہے کون سا سیمنٹ استعمال ہوگا کون سا لوہا استعمال ہوگا یہ سب کون سی اینٹ استعمال ہوگی ہر چیز کی تحدید ہو جائے بالکل معاملہ واضح ہو تو ان کا یہ خطوہ ہے جدہ کے فکار کی جو کمیٹی ہے جو وہاں پہ بیٹھتی ہے پوری دنیا کے اس میں فکار موجود ہیں میں یہ نہیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی رائے گھر پہ آخر ہے لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ کافی بڑے علماء کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو انہوں نے یہ قرار صادر کی ہے کہ یہ جائز ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ آپ الاضطلاح ہے تحلیل ہو جائے گی اور انہوں نے کہا کہ اس کے پیسے پورے کے پورے پہلے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا عقد ہوگا اور کس بار ساتھ ساتھ بھی ادا کی جا سکتے ہیں اور لیٹ بھی کیے جا ہیں اور اس میں یہ بھی لکھا ہے جو جس چیز پہ معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق اگر فلیٹ تیار نہیں ہوتے تو پھر آپ کو حق اثر ہے کہ آپ اس عقد کو جاری کرنے سے انکار کرتے ہیں میرے پیسے واپس کرو آپ اس معیار کو پورے نہیں اترے جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا اس میں جو کوئی ہر جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس میں اور نہیں اس میں اور پیسے واپس کر رہے ہیں تو اس میں وہ رہتا کلز کہ وہ پیسے ایکسٹرا دیتے گورنمنٹ کا ایسا کلز ہے جو پینلٹی بھی وہ دینا چاہیے ہاں اگر تو یہ گلنٹی پڑھ رہی ہے آپ پہ میں کہتا ہوں آپ پہ گرنٹی پڑھ رہی ہے کہ آپ نے کس دن لیٹ کی ہے پھر تو یہ ہوگا اسکول تو یہ تو درست نہیں ہوگا لیکن اس نے اگر وہ یاد سے پورا نہیں اترا اور اس کے اوپر جو گرنٹی پڑتی ہے وبا والا اس میں کوئی حرض نہیں ہے اس میں کوئی حرض نہیں یہ مثالیں میں نے دی ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ایک چیز کی وضاحت ایک ایک چیز کی وضاحت اس میں کوئی جھگڑے کا امکان باقی نہ رہے اتنا کافی ہے میرے خیال چلے جی یہ چونکہ البئی آتے ہیں بھیا کی وہی مثال آ گئی تھی گاڑ سے متعلقہ تو وہاں سے مجھے یاد آیا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جی جی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا لگے گی سیمنٹ کیا ہوگی یہ سب نہیں بتاتے جی جی نہیں نہیں اتنی تفصیل تو خیر نہیں لیکن کم وہ چیزیں جن میں جھگڑا ہوتا ہے انہوں نے علمائی کے یہ لکھا ہے مثال تو میں ابھی سے دے رہا ہوں نا انہوں نے یہ لکھا کہ وہ چیزیں وہ تفصیلات جن کی وجہ سے عام طور پہ صرف جھگڑا ہوتا ہے بات مٹیریل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے بات یہ رہتی ہے عام طور سے وقت پر نہیں हैं پاتے عام طور سے نائنٹی نائن پرسینٹ یہی ہے کہ پانچ سال کا ہوتا دس سات سال لگ جاتے ہیں چھ سال لگ جاتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے مدت زیادہ ہو جاتی ہے ایک سال دو سال عام طور سے ہو جاتی ہے اور بہت سارے کے کے بھی گورنمنٹ جی جی لیکن یہ تو ان کو پہلے پتا ہونا چاہیے نا کہ گورنمنٹ کے مسائل ہیں یہ تو ان کو تجربہ ہوتا ہی ہے نا لیکن کم از کم جو ہے ایک چیز یہاں پر ہمارے سامنے شیف نے جو واضح فرمایا جدہ کے جو علماء کی کمیٹی ہے اور جس شکل صورت کو واضح کیا ہمارے سامنے شیخ نے مثال دے کر کے جیسے کوئی بھی کمپنی آپ ہیں ہم ہیں جوتا کا آرڈر دیتے ہیں بنوانے کے لیے کپڑے کا آرڈر دیتے ہیں بنوانے کے لیے کسی سے آڈر دیتے بنوانے کے لیے پھر اس کو پیسے بھی دے دیتے ہیں کچھ پہلے دیتے ہیں پھر کچھ ٹائم پہ دیتے ہیں کچھ بعد میں دیتے ہیں تو یہی شکل جو ہے اس کی بن رہی ہے فلیٹ کی بھی تو اس لیے جو ہے یہ کہنا کہ ہاں یہ فلیٹ کا یہ کاروبار غلط ہے تو اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے شیخ نے جو بتایا جو صورت واضح کی تو اس میں مطلب اس کے ناجائز نہ نہیں ہونا چاہیے یا اس کو جو ہے بلکہ جنتا کے ویواحق رام نے اس کا تذکرہ کیا فلیٹ کا باقاعدہ یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ فلیٹ کا تذکرہ کیا جی انہوں نے اس کا باقاعدہ فلیٹ کا تسکرہ کیا ہے اسی موضوع کے ساری ہوئی ہے لیکن انہوں نے وہاں پہ یہ ترمی کی ہے کہ ایسے معاہدے انہیں جلدوں میں ہوں گے جن چیزوں کا سانس سے تعلق ہے جی جی جی جی, جی ان ہاں. جو بنائی جاتی ہیں یہ ان سے یہ معاہدات کا تعلق ہوگا چین جی اس کے بعد بی آتے ہی تھیں بئی <coughs> اس کی ایک اور شکل ہے اس کی شکل ایک اور بیان کی جاتی ہے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک عقد میں کسی اور عقد کی شرط ڈال دیں ایک عکد ہو رہا ہے عکد میں کسی اور اکد کی شرط وہ کیسے مثال کیا ہے میں تمہیں اپنا یہ گھر بیچتا ہوں ایک لاکھ میں اس شرط پہ کہ آپ اپنی گاڑی مجھے بیچیں گے پچاس لاکھ میں تو بیگ کاقد ہو رہا تھا اس میں بیگ کے ایک اور اکد کی شرط لگا دی گئی تو علمائی کے نام نے یہ بھی بیان کی ہے شکل یہ کہتے ہیں یہ بھی اس میں داخل ہو جائے گی اور اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں شیخ صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا گھر بیچتا ہوں ایک لاکھ میز اس پہ کہ آپ مجھ سے اپنی سسٹر کی شادی کریں گے عقد میں عقد ہے پہلی مثال میں کیا تھا پہلا عقد بھی بہ کا تھا دوسرا بھی بے کا اور یہاں اس مثال میں پہلا عقد بہ کا ہے دوسرا عقد نکاح کا ہے بے کا نہیں ہے تو کہتے ہیں شیر سب کے کچھ علماء نام کے نزدیک یہ سورت بھی بہت کی ریا میں داخل ہے اچھا اس کے بعد اب شیر سب ایک مثال لے کر آئے ہیں جو آج کل چل رہی ہے وہ کیا الجاد المتحی بستمری اب شیر سب اس کو دے کر آئے گی علی جار جو کہ ہم لیک نا آپ لوگ یعنی گاڑی جو ہے وہ آپ کو کرایے پہ ملی ہے عام طور پہ بینک کی کر رہی ہیں تو بینک کی مثال دیں گے کہ بینک سے گاڑی آپ کرائے پہ لیتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ قسطیں ختم ہوگی تو پھر ہم یہ گاڑی آپ کو بیچ ڈالیں گے مارک بنا دیں گے آپ کو تو اس کا کیا حکم ہے شیر صاحب کہتے ہیں کہ اکثر علماء کرام نہیں اس کو نجائز قرار دیا ہے غلط قرار دیا ہے کچھ علماء علمائی گرام نجائز قرار دیا ہے لیکن عام طور پہ یہ نجائز کہتے ہیں اور یہی رہتے ہیں لیکن نجائز کیوں ہے یہ اہم مسئلہ ہے نجائز تو ہے غلط ہے لیکن کیوں غلط ہے غلط ہونے کی شکل کون سی بنتی ہے یہ <سؤال> اس میں مسئلہ ہے تو شیر صاحب کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں اس لیے غلط ہے کہ اس میں ایک اکد میں دو اکد ہیں ایک اگر کون سا ہے کرائے کا اجار اور دوسرا اگر کس کا ہے بے کا تو کہتے ہیں یہ البئی آتے ہیں فی بھیا ہو گیا لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک یہ رائے درست نہیں ہے یہ رائے کہ یہ ال ان کے ایک جو ہے بئی آتے ہیں بھیا کے وہاں پہ تو ایک ایجار ہے اور دوسرا جو ہے وہ بے ہے تو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے کچھ لمائی کرام نے کہا کہ نہیں جی اس میں غرر ہے کیونکہ یہ ایسی شکل ہے اس میں جہالت کی کئی صورتیں اس میں موجود ہیں کہتے ہیں میرے نزدیک کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس لیے حرام ہے کہ اس میں دو ایسے عقد جمع ہو گئے ہیں جن کے احکام آپس میں ملتے نہیں ہیں ایک کے حکام اور ہیں دوسرے کے حکام اور ہیں ایک کیا اجارہ ہے دوسری کیا ہے بہ اب اجارے کا تقاضہ کیا ہے کہ جب آپ کی گاڑی میرے پاس اجار کے طور پہ ہے اور میں نے اس کو کھڑا کیا کسی جگہ پہ اچانک آگ لگ گئی ذمہ دار کون ہوگا مالک, مالک ہاں میں اس چکر میں ذمہ دار بنوں گا جب مالک ثابت کر دے کہ اس میں میری کوتا تھی میں نے جانب کی آگ لگائی تھی یا میں نے اس جگہ اس کو کھڑا کیا تھا جہاں آگ لگنے کا امکان تھا یا میں نے اس میں اتنے دنوں سے وہ تبدیل نہیں کیا تھا کیا آئل یا پانی نہیں ڈالا تھا ایسی کچھ چیزیں وہ ثابت کر دے تو پھر تو ذمہ داری میرے اوپر آئے گی اور اگر ویسے وہ آگ لگ گئی ہے تو ذمہ دار کون ہوگا مالک ہوگا یہ اجار کا دکا ہے اور بیگ کا دکا کیا ہے ہاں وہ جو خرید چکا ہے وہ ذمہ دار ہے یہ اور اس قسم کی کئی شکلیں ایسی بتائی ہیں علماء ہے کرام نے جن کی وجہ سے ایجار اور بیگ ان کے احکام ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس وجہ سے ایسا کرنا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ صحیح علت کیا ہے وجود ہوا فدعینی تختری احکام واحد پکام الداد غیر و حکام کہتے ہیں لیکن سعودی عرب کے جو علماء کرام ہیں ان کی جو بڑے بڑے علماء کرام کی کمیٹی ہے ایک ہے لجنا دائمہ اس کی بات نہیں کر رہا ایک ہے تو کہ بار علماء ان کی طرف سے فتوا صاضر ہوا ہے وہ تحریم کا ہی ہے لیکن وجہ کیا ہے وجہ شخص کہتے ہیں وہ ہے جو میں نے بتائی ہے کہتے ہیں اس کی ایک اور شکل بنتی ہے وہ کیا الجاد المنتی بلوادی کی تمریخ آپ گاڑی ہم سے کرائے کے دے دیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں پکا آکت نہیں ہے کانٹریکٹ نہیں وعدہ ہے کہ جب پانچ سال تک آپ اس سے جمع کروائیں گے نا اس کے بعد امید یہی ہے کہ ہم آپ ہی کو بھیج دیں اور یہاں پہ شکست نے کہا کہ یہ گزائش ہے کیونکہ یہ عقد ہے ہی نہیں بیچنے کی قیمت نہیں جی بیچنے کی قیمت نہیں فکس ہو رہی تو اسی لیے نہیں ہو رہی کہ ابھی تو عقد ہوا ہی نہیں نا کچھ نہیں عقد ہوا ہی نہیں نا پانچ سال ابھی نہیں پانچ سال تو ابھی تو واٹا ہو رہا ہے نا پکا عقد نہیں ہو رہا نا عقد تو ہوگا بعد میں جب پانچ سال کے بعد بیچنے لگیں گے تب عقد ہوگا اور ہو سکتا ہے بینک کبھی بھی بتا دے آپ کو کہ تب امید ہے کہ آپ کو بیچیں گے اور تب ہم اتنی قیمت لگائیں گے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ بتا دے آپ کو اسے. نہ بھی بتائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے سنتے جائیے گا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شیر صاحب نے خبردار کیا ہے کہ بینک لکھتے یہ ہیں کہ الجار المنت ہی دلواد ہی لیکن حقیقت میں وہ واد نہیں ہوتا وہ عقد کر رہے تھے یہ دھوکہ دیا جاتا ہے ان کے اوپر زہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اجار کاقت تو کر لیا اور بیک عاقت ہم نے کیا نہیں ہے بابر یہیں کراتے ہیں لیکن حقیقت میں جب معاہدہ آپ پڑھیں گے جس کے اوپر آپ سے نیچے سہن کروایا جا رہا ہوگا اس میں اس کو الزامی شکل دی جا رہی ہوگی گویا کی عقل ہو چکا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کا دھوکہ ہوتا ہے عام طور پہ یہ چیز آپ کو ملے گی نہیں بینکوں میں وہ حقیقت میں وہ عقد ہی ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ ممنوع ہے اچھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شیخ صاحب ذکر کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے البئی آتے بھیا کی اور شکل بھی بیان کی ہے وہ شکل کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے وہ شکل اس کا ایک اور نام بھی ہے ویکسین وہ کیا ہے دیکھیے ابھی جہم کیا کہتے ہیں کہ بیچنے والا کوئی چیز بیچتا ہے ادھار پہ کتنے میں سو میں کتنے میں سو ریال مثال کے طور پہ اب میں نے ریال تو نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سو ریال میں اس شرط پہ کہ بیچنے والا بعد میں وہ چیز نقد میں خریدے گا اور کتنے میں خریدے گا پچاس میں ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی بے عطین کی بھیا ہے اس سے ایک اور نام بھی ہے وہ کیا نام ہے بحرینہ بحرینہ ہے یہ جو بدو شریف کی حدیث ہے جس میں آپ نے بتایا کہ امت کی ضلع کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوگا ادا تباہ یا تم بھی رحینہ واخر وغیرہ وغیرہ جی تو یہ ابر تعلیم رحم اللہ نے الفیہ آتے بھیا نے شمار کیا ہے اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے شکر الحری کہتے ہیں ولحق اللہ حادی البئی فی بھیا و عیسط ہی الفیات کہ حق بات یہ ہے کہ ابن جو ذکر کیا ہے یہ الگ بی فی بیہ کی ایک شکل بنتی ہے الگ بی فی بیہ صرف یہ نہیں ہے ان تو اس کی کئی شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل یہ بھی بنتی ہے اچھا جی اب کہتے ہیں کہ غرر کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہتے ہیں غرر کے اوپر گفتگو ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک دو باتیں ہیں وہ یاد رکھیے گا کیا بات ہے جی کہتے ہیں کہ علماء کے کا اتفاق ہے کہ غرر کی بح سے الغر ال جو ہے وہ مستثنا ہے غرر یسیر جو ہے وہ بہ نے مانی نہیں ہے غرر یسیر کس کو کہتے ہیں جی ہلکا سا غرر ہلکا سا جو غرر ہے ابھی فلیٹ کی بات لے لیں جی جو ہم نے ابھی کی ہے تو کیا اس میں سارا غرر ختم ہو گیا کئی چیزوں کئی چیزیں پھر بھی رہیں گی مجبور سی مزار کے طور پہ جو ٹائل نیچے لگائے گا اس کا رنگ پتہ نہیں کیا ہونا ہے یہ باتیں کون پہلے سے طے کرتا ہے کہ بات روم میں جو ٹائلوں کا رنگ یہ ہوگا یہ تو شاید کسی کو بھی جان نہیں جاتا جی کوالٹی کیا ہوگی جی جی تو کچھ نہ کچھ غرر رہتا ہے اچھا لفظ کیا بولا گیا یہاں پہ الغرر السی کیا بولیے ذرا کیا بولا گیا الغرن یعنی الغرر یسیر اگر ہوگا تو شریعت کو اس پہ اعتراض نہیں ہے یہ کہنا چاہتے ہیں شیخ رحلی اب سوال یہ ہے کہ غرر یسیر سے مراد کیا ہے عام طور پہ غرر یسیر کا معنی وہ کیا جاتا ہے جو ابھی کچھ بہین کیا ہے الغرر یسیر سے مراد ہے الغرر القلیل تھوڑا سا غرر شیخ صاحب کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے یہ شیخ صاحب کی بڑی اہم تنبیہ ہے جو عام طور پہ نہیں ملتی یعنی کہ خود مجھے بھی شیخ صاحب کے ذریعے ہی اس کا علم ہوا تھا یہ بڑی اہم کمی ہے شیخ صاحب کی طرف سے کہتے ہیں غرر یسیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا غرر غرر یسیر سے مراد یہ ہے کلو غرر لو منی بئی من اولی لما سہل بئی اہ غرر یسیر کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جس غرر سے اگر آپ روک دیں تو اس چیز کی پھر بیع ہو ہی نہیں سکتی کوئی شکل ہی نہیں ہے اس کی اس کی مثال دی انہوں نے انڈوں کی بہ اب آپ کہتے ہیں جی انڈے اندر سے پتہ نہیں کیسا ہوگا چیک کروائیں گے ہر انڈا ہاں جی پھر انڈے کی بہ ہو جائے گی کوئی شکل ہے تو کہتے ہیں یہ غرر چلے گا کیونکہ اس غرر کے بغیر انڈوں کی بہ ہو ہی نہیں سکتی کلن لو مونی البئی من اجری لما سا ہلبئی کلو غرر ہر غرر لو منی البئی جس غرر کی وجہ سے اگر آپ کسی بیع سے روک دیں گے تو لما سا ہلبئی اسرن اس چیز کی بیع پھر کسی شکل میں ہو ہی نہیں سکے گی کوئی شکل آئیں گی اس کی اچھا آب شیخ صاحب نے کیا کہا تھا کہ غرر یسیر جو ہے اس کا تجمع یہ کرنا کہ تھوڑا سا غرن یہ درست نہیں ہے کہتے ہیں کہ بہ ہی ہونے لگی ہے پوری بلنگ کی اچھا جی اب اس میں غرر ہی غرر ہے کہتے ہیں بنیادیں اس کی کیسی ہیں ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں یہ اب وہ بیک وائن بات نہیں کر رہے وہ تو آپ نے تیار کروایا ہے نا یہ پہلے سے میں نے تیار کروا کے بیٹھا ہوا ہوں میں نے دس سال پہلے بلڈنگ تیار کروائی تھی بیس سال پہلے کروائی تھی تیس سال پہلے ہو سکتا ہے بیچنے والے کو میرا پتا ہو سو تیار ہے بنیادیں کیسی ہیں اس میں لوہا کیسا ہے اور سیمنٹ کی مقدار کتنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو نقشہ پاس ہوا تھا وہ کچھ اور ہو اور جو ٹھیکے دار نے کیا ہے وہ کچھ اور ہو دیواروں کے اندر جو تارے ہیں ان کا معیار کیا ہے جو پائپ اندر ڈالیں گے ان کا معیار کیا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اور پھر وہ اصلی قسم کی چیزیں استعمال ہوئی ہیں کہ جیونی قسم کی استعمال ہوئی ہیں پھر یہ جو ستون ہیں ان میں لوہے کی مقدار کیا تھی اب یہ چیزیں کثیر ہیں کہ کلیل ہیں کثیر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے معاف ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کی شرط رکھیں گے تو پھر بلڈر کی بہ نہیں سب یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری بلڈنگ کھول کے دکھائی دے آپ کو تو پھر تو بلڈنگ توڑنی پڑے گی پوری تو کہتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ یہ غلر جو ہے اس کی وجہ سے بہ منا ہے تو پھر بلڈنگوں کی بہ ممکن ہی نہیں ہوگی کیا آپ بلڈنگوں کو توڑیں گے کیا دیواروں کو آپ توڑیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے تو یہ جو غلط ہے کہتے ہیں یہ مختفر ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو یہ شیخ صاحب کی طرف سے تنویر تھی بڑی شاندار قسم کی تنویر تو غرل یہ شیر کسے کہتے ہیں وہ غرر جس کی وجہ سے اگر آپ کسی چیز کی بیگ کو روک دیں گے ممنوع را دیں گے تو پھر اس چیز کی بہ ہو ہی نہیں سکے گی کوئی اور شکل آئے نہیں انہوں نے تو اس کی اور مثالیں دی ہیں مثال کے طور پہ یہ جو گاجریں ہیں ان کی بہ مولیوں کی بہ چل جم کی بہ بھائی وہ اندر کیا صورتحال ہے ہاں جی بالکل تربوزہ خربوزہ یہ اندر سے क्या ہے کہ نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سب چیزیں اب شیخ صاحب کہتے ہیں دوسری تندید تھوڑا سا دیکھ گے نا اور باقی اسی کرتے کرتے ہیں ہیں نا جبکہ ہوتا ایسے نہیں ہے خود میں ہمیں جو حاصل ملا تھا سر سب مدینہ میں کیا میں سامک مل کی بلڈنگ وہ آپ نے شہر دیکھی کسی زمانے میں آپ رہے ہیں اس میں بڑھ کے آپ اس میں رہے جی ہاں اب اس میں میرے پاس تھا آخری فلور آپ جو نچلے فلور تھے وہاں پہ جو چیزیں ڈالی گئی تھیں خیر میں جو مثال دے رہا ہوں وہ بلڈنگ کے اندر کی نہیں ہے لیکن آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں فرق کیسے کرتے ہیں ٹھیکار لوگ جب اس میں وہ قالین ڈالے گئے اور واشروم کو دوبارہ سیٹ وغیرہ کیا گیا جب جامعہ کے حوالے کرنا تھی بلنگ تو نچلے جو فلور تھے میں کام بڑا شاندار ہوا تھا نویں فلور میں کوئی کام نہیں ہوا تھا یعنی کہ مجھے جو فلیٹ وہاں پہ ملا رہنے کے لیے اسی فلیٹ میں اس سے پہلے پانچ چھ سال پہلے ہم رہے تھے بطور آزم یعنی کہ بیچلر کہتے ہیں نا لوگ یعنی فیملی کے بغیر رہے تھے تو وہی فلیٹ مجھے ملا تو ہمارا واش جو تھا اس کو دوبارہ سیٹ نہیں کیا گیا وہ پہلے کی طرح پرانا اور اس میں چیزیں اسی طرح ہی سب کچھ تھیں تو نیچے اس نے صحیح کام کیا اور انجینئر آیا ہوگا چیک کر لیا ہوگا اوپر کون جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کہنے کا مقصد یہ کہ غرر رہتا ہے بہرحال اب شیخ صاحب کی طرف سے دوسری تمبی جو ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں غرر کے مسائل کے ساتھ ہی ایک مسئلہ اور علماء کے نے اس, کے اس کو اس کے ساتھ ملایا وہ کیا ہے بلبی قبل قبض کسی چیز کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے ہی بیچ ڈالنا آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور آپ نے اپنے قبضے میں نہیں لی اس سے پہلے اس کو بیچ ڈالنا تو کہتے ہیں کہ یہ بھی منع ہے عبداللہ عمر کی اس بارے میں حدیث ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا منتا من پلا یا کہ جو غلہ خریدے جب تک اس کو قبضے میں نہ لے لے آگے اس کو نہ لے اور یہ بخاری مسلم کے حدیث ہے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے محرتا یہ صوفیہ ہو قبضے میں بھی لے لے اور اس کا تول وغیرہ کر لے گلے کا کیا کر لے تول وغیرہ کر لے اور پھر روایت کے بھی مسلم ہرتا یہ صوفیہ ہو یا خبیزہ ہو اور ایک روایت میں دونوں لفظ آگے ہیں قبضے میں بھی لے لے اور تول بھی کر لے اور یہ حدیث کس کی چیز دو لاکھ میں عمر ایسے ہی ہے نا اور ایک حدیث دلب نے عباس کی اس میں کیا آیا ہے منیتا آمن فلا یہ بھی ہوتا ہے یہ سوفیا ہو کہ جو کوئی غلہ خریدے اس کو اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ اس کو تول نہیں لیتا اس کا معاف نہیں کر لیتا اور عبدالمی اباس اس کے آخر میں کہتے ہیں وہ احسب ان شیگل مجلو عبد الحمد عباس کہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ ہر چیز کا حکم غلے کا ہے کس کا حکم ہر چیز کا صرف گلے یا نہیں کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں جب تک اسے اپنے قبضے میں نہیں لیتے اس کو آگے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے شیخ سب ہمارے فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی بہ ہوتی ہے ان کی تین قسمیں بنا لی ایک غلہ تام دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں جو تو عام نہیں ہیں غلہ نہیں ہیں لیکن انہیں یا تولا جاتا ہے یا انہیں گنا جاتا ہے یا ان کی بمائش کی جاتی ہے کچھ نہ کچھ ان کو کیا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پہ وہ چیزیں جو ان کے علاوہ ہیں آپ کہتے ہیں جو پہلی چیز پہلے نمبر پہ چیزیں کیا تھیں غلہ کہتے ہیں غلے کا معاملہ جو ہے وہ تو وعدے ہے کہ جب تک آپ یہاں پہ قبضہ میں نہیں لیں گے علماء کرام کا اتفاق ہے آپ کو آگے بیچنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کا یہ احادیث پر اس کی گزر چکی ہے اور امام غلومر کہتے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پہ جو غلہ خریدے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی بیع کرے جب تک اس کو قبضہ میں نہ دیتے اور ابن القیم بھی کہتے ہیں کہ بہت سے علمائی کرام نے اس بات پہ اجمان رکھنا کیا ہے کچھ اختلاف بھی بتایا گیا لیکن مشاعد کی سمجھا ہے اچھا یہ تھی ایک چیز کیا تھی غلہ اور دوسرے نمبر پہ کون سی چیزیں ہاں جی اب شیخ صاحب کہتے ہیں غلے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بہ ہوتی ہے کیسے تول کر وزن کر کے تو ان کو لمائی کا کہتے ہیں مبیعن عل بغیر وہ چیزیں جن کو بیچا جاتا ہے قیل کے بغیر وزن کے بغیر ڈھیل کی شکل میں اچھا اور یہ ڈھیل والی جو چیزیں ہیں مثال کے طور پہ کہتے ہیں چاولوں کا ڈھیل ہے ساٹھ ہزار میں لے جائیں ستر ہزار میں لیے جائیں سو میں لے جائیں تو کہتے ہیں امام مالک سے اس بارے میں کچھ اختلاف ملتا ہے لیکن نتیجہ یہاں پہ بھی یہی نکلے گا کہ یہاں پہ بھی قبضہ بھی لیے بغیر آگے بہ کی اجازت نہیں ہے اچھا تیسری نمبر پہ وہ چیزیں تھیں آگے بات کو بہت تفصیل کے ساتھ شکشک بیان کر رہے ہیں میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کچھ چیزیں کہتے ہیں شکشک وہ ہوتی ہیں جو غلطہ نہیں ہے اور ان کو تولا بھی نہیں جاتا ان کو گنا بھی نہیں جاتا جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں گھر ہیں گاڑیاں ہیں تو یہاں پہ اختلاف ہے علماء مہر میں پہلا قول کیا ہے کہ یہاں پہ آپ قبضہ میں لینے سے پہلے سرو کر سکتے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں قبضہ میں لینے سے پہلے آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور دلہ بلحب کا یہی موقف ہے اس لیے انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہر چیز کا یہی حکم ہے اور ابر تعمیر رحم اللہ کہتے ہیں منی شی ان لم یبیہ ہو جو آدمی جو چیز بھی خریدے وہ اس کو بھیج نہیں سکتا جب تک کہ قبضے میں نہ لیتے تو اب یہ دو قول ہو گئے اور یہاں پہ بھی خلاصہ یہی ہے کہ انہیں علماء کام کا قول صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں بھی اپنے قبضے میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بیچ سکتے وہ الگ بات ہے کہ گاڑیوں کا قبضہ اور نویت کا ہوگا گلوں کا قبضہ اور نویت کا ہوگا ہر چیز کا قبضہ اس چیز کے مطابق ہوتا ہے اور اس کی ایک دلیل بھی حدیث بھی انہوں نے یہاں پہ ایک اور دی ہے کہ حکیم ہزام سے اللہ کے سن نے کہا تھا یبن عقیق تخمیلا کسی بھی چیز کو آپ نہ بیچیں جب تک کہ آپ اسے قبضے میں نہ لے لیں اور اس حدیث کو امام احمد نے امام نسائی نے امام بحری نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کی صنعت کو صحیح قرار دیا ہے بلکہ ایک اور حدیث بھی ہے نہارا رسول اللہ علم اسلا کو تو بتا کہ آپ نے روکا ہے اس چیز سے کہ آپ کسی بھی چیز کو وہاں لے کے جہاں آپ نے اسے خریدا ہے تو شیخ صاحب کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ انسان کوئی بھی چیز قبضہ میں لیے بغیر نہ بیچے لیکن یہ جو ساری گفتگو ہے یہ کون سے عقود میں ہے عقود المعلہ میں جہاں بیچنی ہے آپ نے لیکن اگر آپ نے کوئی چیز ہدیہ کرنی ہو تو کہتے ہیں وہاں پہ قبضہ شک نہیں ہوگا آپ کسی فقیر سے کہیں گے کہ گناہ آدمی ہے اس کے پاس جاؤ اور میں نے اس چیز خرید لی ہے ابھی میں نے لی نہیں ہے جو تم لے لو وہ میں تمہیں ہتھی دے رہا ہوں تو یہ جائز ہوگا اس میں کوئی حلق نہیں ہے جی شر سب اس کو جائے نہیں گی ختم تو حیر نہیں ہوا کئی شکلیں بھی باقی ہیں یا ہلکال کا بیان کر دوں دس منٹ باقی ہے ماشاء ٹھیک ہے کہتے ہیں غلط کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے بہ المجہول مجھول چیزوں کی بہت ویسے تو شیخ سامنے ان کے اشارے پہلے دیے تھے اب ذرا تفصیل میں جا رہے ہیں جیسے بینغ غلط کی تفصیل بیان کی ہے اور اس چیز کی تفصیل بیان کی ہے کہ وہ چیز آپ دیکھیں گے آپ نے اپنے قبضے میں نہیں دی اور اب کہتے ہیں بے المجہ اس بارے میں حدیث لے کر آئے ہیں اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا سور نے روکا ہے ان بہل ملاطیف مقامی و حمل اب یہ کیا چیزیں ہیں کہ آپ حمل کی وے کرتے ہیں فلان جو جانور ہے اس کے پیٹ میں فلان اونگنی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی وے یا وہ جو, جو بچہ ہے اس کا جو پھر آگے بچہ ہوگا اس کی وے یا آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ مکان بیچوں گا آپ معضہ کر لیں میرے ساتھ لیکن آپ کے حوالے کب کروں گا جب یہ جو اونٹنی ہے اس کے پیٹ میں جو بچی ہے جو حمل ہے وہ اگر بچی ہوئی تو پھر وہ جوان ہوگی پھر اس کا حمل ہوگا جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تب یہ گرم آپ کے حوالے کروں گا تو وہ حمل کا حمل بیچنا وہ بھی مملو یا آپ کو اور چیز دیکھتے ہیں لیکن اس کی مدت مقرر کرتے ہیں ادھر حمل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں مدت کو تو یہ بھی منع ہے شرسا میں اس کی دو تین صورتیں بیان کی ہیں ان کا مخون یہی ہے امام نبی نے یہ کہا ہے اجمل علما جنیشمل کہ امام نبی کہتے علماء کے کا اتفاق ہے کہ جنین کی بی جو ہے وہ باطل ہے جنیم کسے کہتے ہیں پیٹ میں جو بچہ وغیرہ ہے اس کی بیج جو باطل ہے تو امام ربی کہتے ہیں جتنی صورتیں علمائی کے بیان کرتے ہیں کسی نے اس کی کیا مثال دی کسی نے کیا مثال دی کسی, مثال کسی وہ سب اس میں داخل ہیں اور اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یار جس آدمی دین کے پاس جائیں وہ اس حدیث کی کوئی اور ہی وضاحت کرتا ہے ہر آرمی دین اس کی ایک مثال بیان کر دیتا ہے اور وہ ساری مثالیں جو ہوتی ہیں اس حدیث کا حصہ ہوتی ہیں جیسے بیل الحسار کی کتنی شخلیں بیان کی تھی وہ سب اس میں دامل ہے اچھا اب کہتے ہیں بیل غرر کی اور صورت ہے وہ کیا کی بعل المعبما یا بے سنین کئی سالوں کی بیر اور اس بارے میں پہلے انہوں نے حدیث بیان کی ہے مسلم شیخ کی حدیث ہے کہ نہار رسول ازاری سلمان بئی اسنی آپ نے کئی سالوں کی بحثیں روکا ہے اور یہاں پہ گئی رسنی سے مراد کیا ہے کہ درخت کا پھل بیچ دے دو سال کے لیے یا تین سال کے لیے کون بھائی کہاں گیا کہہ رہے تھے یعنی آپ کے علاوہ بالکل کہہ رہے تھے چلے مہر کیا کہتا ہے جی میں آپ کو اس بار کا پھل بیچ رہا ہوں دو سال کے لیے یا تین سال کے لیے تو کہتے ہیں کہ یہ پھل ابھی موجود نہیں ہے تو اس میں جہالت ہے اور علماء کرام کا اجماع ہے کہ ایسی بیعت جو ہے وہ باقل ہے اس میں علماء کرام کا کیا ہے اجماع ہے ان کی گنجائش کو نہیں نکلے گی ایک اور غلط کی صورتوں میں سے ایک اور صورت ہے بیعت سنیا سنیا جو ہے اس کا مطلب اسنا اس اس سنا والی بیعت اب اسنا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں پہلے علی کیا ہے کس کے منع ہونے کی مسلم جی کی حدیث ہے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلمان بے سنیا کہ اللہ کے رسول اسلام نے بے سنیا سے روکا ہے والی وہ کیسے میں آپ کو اپنی ساری گاڑیاں بیچ رہا ہوں سوائے اس گاڑی کے جتنی گاڑیاں میری کھڑی ہیں سب آپ کو بھیج رہا ہوں ایک ملین میں سوائے اس گاڑی کے یہ جائز ہے کیوں اس میں سسنا معلوم ہے کہ مجہور ہے معلوم ہے یہ گاڑی اور دوسری چکر یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی ساری گاڑیاں بھیج کر سوائی ایک کے وہ کون سی ہے یہ ہرسا پتا نہیں کب بتائیں گے دیہ ہونے کے بعد بتائیں گے برق وائدہ ہونے کے بعد تو یہ جو ہے یہ منع ہے اور یہ جہز نہیں ہے اور اس سے اللہ رسول نے روکا ہے اچھا جی غرن کی صورتوں میں سے ایک اور صورت ہے گئی روما یرمو اور یزگا ان چیزوں کی بہت جو بڑھتی رہتی ہے جن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اچھا اس کی مثال کیا ہے جانور کی پشت پہ جو اون ہے اس کی پہ ایک وہ ہے جو زمین پہ ہے جو آپ نے کاٹ لی ہے ایک وہ ہے جو اس کے پشت پہ موجود ہے یہ اس کی ایک مثال ہے ایسے ہی بحس کے چھنوں میں جو دودھ ہے یہ بھی اس میں داخل ہوگا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی مملو ہیں اس کے بعد دئی اور ابل ابزو بھی صلاحی پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ پھلوں کی دہ ہو رہی ہے کتنے سالوں کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھل تو ابھی وجود ہی نہیں ہے اس تصویرے سے اب کہہ رہے ہیں بئی استماری ابل ابدو بھی سلاحی پھل آ چکا ہے سیزن کا اس موسم کا پھل آ چکا ہے لیکن ابھی پکا نہیں ہے ابھی بالکل فلائی حادث میں ہے تو اس کی طے کرنا یہ بھی ممرو ہے اور اس بارے میں باقاعدہ حدیث مخالف اسلم کی عبداللہ نوبل فرماتے ہیں کہ نہا اندی استماری حتیہ یبد ہوا سزا ہوا نہل بائیول کہ یہ نبی الاسلام نے پھلوں کی بیر سے روکا ہے جب تک کہ ان کی پختگی زہر نہیں ہو جاتی پکنا زہر نہیں ہو جاتا یہ آپ نے بائیں کو بھی روکا ہے مشتری کو بھی روکا ہے خریدنے والے کو بھی اور بھیجنے والے کو بھی اور اس کی وجہ شکشا میں بھی آتی ہے وہ یہ کہ جب تک اس کی پختگی زہر نہیں ہوتی اس سے پہلے عام طور پر پھل کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے جب پختگی زہر ہو جائے اب ضائع ہونے کا امکان بہت تھوڑا ہے رہتا لیکن بہت کام ہے اچھا آپ پختہ ہونے کا کیسے پتا چلے گا جب پھل کیا ہو جائے کھجورے ہیں تو کیا ہو رہی جی سرخی کی طرف جب بڑھنا شروع ہو جائیں تب ٹھیک ہے اب ان کی بہ ہو سکتی ہے یا زرد ہونا شروع ہو جائیں اور انگور ہے جو شیخ صاحب نے کہا کہ سفید ہونا شروع ہو جائے پانی اس میں جو ہے وہ زہر ہو جائے کیا پانی اس میں پیدا ہو چکا ہے تو جب یہاں تک پہنچ جائیں گے تو کب بی جائے گا اچھا اب یہاں پہ شکشا نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ پختگی ہر درخت میں زہر ہو یا باغ کے کسی ایک درخت میں زہر ہو جائے کہتے باغ کے کسی درخت میں پختگی زہر ہو جائے تو اب آپ بیچ سکتے ہیں دس ہزار روپے میں ہم لوگ کتنا اس کی رائے تو ایسی ہی ہوتی ہے میرے لم کے مطابق جی اندازے سے جی جی لیکن ماہر آدمی آ کے اندازہ لگائے گا جس کو تجربہ ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جی وہ ایسے ہی ہوتا ہے جی جی جی شرین جی یہیں پہ شکشا ٹھیک ہے یہیں پہ ہمارے سورے کے اسپتام ہوتا ہے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خیر دیں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی قیم دیا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ قیم دینا قبول فرمائے اور میں یہاں کے مکتب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً شیخ مختار حافظ اللہ کا ان کا دورے میں بیٹھنا اس سے ہم سب کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اگر شیخ صاحب کھسک جائیں ہمیں یہاں پہ بٹھا کے تو یقین جانیے کہ آپ بھی کس طرح شروع ہو جائیں گے اور اینڈا دورے میں میرے جیسے لوگ جو ہیں آتے ہیں وہ بھی کس طرح شروع ہو جائیں یہ شیخ صاحب اللہ کے قدلوں کرم کے بعد شیخ صاحب اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے دورے منعقد ہو رہے ہیں اور اتنے ان کا دورے عام طور پہ میرے علم کے مطابق نہیں ہوتے یہاں پہ آ کے خود میرے جیسے تعلیموں کو بھی ایک مزہ آتا ہے وہ حقوق کرنے کا اور امید ہے کہ آپ کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ مزہ آتا ہوگا ایسے دوروں میں بیٹھنے کا اللہ رب الزتی سب مل کے قبول فرمائے اللہ ہم سب کو اخلاص دے اللہ کرے یہ بہاریں ایسے ہی لگی رہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے اور یہاں کے جو خیرات ہیں برکات ہیں اللہ انہیں رکھے بلکہ ان میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ دیگر مسلمان ممالک میں بھی خیر و برکات کو پیدا کریں دور اخرام کو پہنچا جس طریقے سے مرکز کا ہمارا سب لوگوں کو شکریہ کیا ہے ہم شیش کا شکریہ کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی گزارش ہے وہ یہ کہ جو کئی مسائل آپ نے پڑھے ہیں اور جن میں شہر کی بنیاد پر جو حکومت کے افوام یہاں کھیلے ہیں ان میں جن میں واضح دسل نہیں ہے صحیح دس موجود نہیں ہے اور جس میں اخلاق کی گنجائش ہے اس کے تعلق انسان کو بہت زیادہ یعنی اس میں کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ارے کے درمیان وہ مسائل جن میں واضح دس موجود نہیں ہے اور اہل حدیث علماء کے درمیان ہی آپس میں یا سرف سالین کی لہذ چلنے والے علما کے درمیان ہی کے درمیان آپس میں اختلاف ہے ان مسائل کی تفصیل میں یا ان کی سہولتوں میں تو اس کے بارے میں انسان کو شدت اختیار نہیں کرنا چاہیے اور جیسے بہت تفصیل کا مسئلہ ہے یا ایسے بہت سارے مسائل ہیں تو بار بات یہ تھی ہمیں اس کتاب کے بھی حوالے سے ملی ہم شیر کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور شیخ کی عمر میں ان کی علم برکت پہ اضوا کرتے ہیں اور جب شیخ ان کی کتاب بتائی تو میں نے سرسری طور پر کتاب کچھ پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ شیخ اتنی علمی اور دقیق اور باری کتاب کیسے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن اللہ رب ابرمی نے آپ کو ایسا دیا کہ الحمدللہ للہ عالمی کی طریقے ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھاتے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں مزید تو دے اللہ تعالیٰ ان کی اعمام کو حکم فرمائے اور اللہ ان کے عوامل کا چلے اضافہ کرے اور شریق صلاح ان کے ساتھ فرمائے آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ ہمارے تمام جامعین سب کے شکریہ کے ساتھ ادھر صاحب یا یہ دورہ اپنے اختمام کو پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ ملاقات کراتا رہے اور اس طریقے سے جب بھی طریقے کے پروگرام ہوں آپ لوگوں سے جاری کہ لوگ شریک ہوتے اللہ تعالیٰ لوگوں کی شرکت کو بہت حرام ملاق ہے صاحب محمد